تاه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العزيز ہر قسم کی ہمدو تنا تاریخ سنجید اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریف ملائق ہے کہ جس نے اس ساری کائنات اندر قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے صرف اور صرف ایک ہستی نمونہ بنا کے دنیا اندر بھیجی اور وہ او ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی آپ کی رسالت اور نبوت کو لے کے قیامت تک شخص بھی اگر ایک خواہش رکھتا ہے کہ میرے کے اللہ راضی ہو جان اللہ خوش ہو جان کہ واسطے وہ رستا ہے کہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم پہ چلے آپ کی اتار اور پرما برداری کر لیں آپ کی سنت کی پیروی تو بغیر کوئی بھی رستا ایسا نہیں کہ جیسے چل کے اللہ راضی کیتا جا سکے یا اللہ نش کیتا جا سکے اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ آخرت کی کامیابی اللہ کی رضامندی والی ہو سکتی ہے اللہ ناراض کر کے کوئی شخص آخرت اندر کامیاب نہیں ہے لہذا یہ بات اس طرح بھی کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص آخرت اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاد اور فرما برداری کرے قرآن مجید اندر متعدد مقامات سے اللہ رب العزت نے اس بات نو مختلف انداز اندر بیان فرمایا ہے چنانچہ ایک جگہ کے اس طرح فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا قیامت عیامت دن جس ویلے تسی میرے سامنے پیش ہوو گے کہ تعلیم مال واستے گواہ ابھی محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بناوا چونکہ اس دن عمل سامنے نظر آ رہے ہوا جادو ماں آ ملو ہا ذیرا اج سے کوئی عمل نظر نہیں آنگا صرف احساس کی حد تک آدمی ہے کہ نیکی کر لوے ایک خوشی ہوں سر تو کے پیرہ تک آدمی پور مسرت نظر ہے اور اگر کوئی گناہ ہو جائے کہ مسلمان نچھتاوا ہے افسوس ہوں گے ندامت کا احساس ہوتا ہے نہ نیکی نظر آدی ہے نہ گناہ نظر آ لیکن قیامت دن نیکی دی بھی ایک شکل ہوئے گی گناہ دی بھی ایک صورت ہوئے گی اور سامنے نظر آ رہے ہیں خیرا می امر نسکانا ایک رائی کے تانے دے برابر بھی نیکی اگر کی گی وہ بھی نظر آ رہی ہوگی دی دی دیکھ رہا ہو اور ایک رائی دے دانے دے برابر اور برائی کی نظر آ رہی ہوحمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ سنت کے مطابق ہے یا نہیں جلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دا سلسلہ بن جائے گا دی جلے سے آپ نے نتیج فرما دیتی کہ اے عمل میری سنت کے مطابق نہیں وہ سارے ہی ضائع ہو جان گے برباد ہو جان گے سبھا بڑا کچھ اپنی طرفار ہو او اور لگے ہوئے ہوگا اللہ فرماند نے کہمل دکھاوا گے امبار اور ڈھیر واقعی لگے ہوئے ہونگے لیکن جدھر دیکھے گا افسوس پہ حسرت ہی نظر آئے گی کچھ حاصل نہیں ہوئے گا ونکر. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوئے گا کہ اے میری سنت کے خلاف ہیں میری سنت مطابق میں سورہ محمد کی ایک آیت میں پڑھی آپ کے اتنے گرامین اللہ نے ان پوری سورت نانون فرمایا ہے چھبیس میں پارے اندر سورہ محمد موجود ہے دی ایک آیت بڑی واضح کوئی ابہام نہیں کوئی شک و شدہ نہیں فرمایا <تصفح> آنو اے ایمان کا دعوی کرنے والے ہو اے اپنے آپ مومن کہلان والے ہوتی اہ اللہ کی اطلاع کرو رسول اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرو. وَلَا دیکھنا اپنے نہ کر بیٹھ کی مطلب کہ اگر کم کیتے عمل کیتے وہ اطاعت موجود نہ ہوئی محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اندر نظر نہ آئی او سارے عمل ضائع ہو جان گے نہ لو ہا اپنی محنت رو ضائع نہ کر لیا جا. مسلمان خواہش نل دنیا اندر زندہ رہا ہے کہ میں کوئی نیکی کر لو کوئی اچھا کام کر لوا ہر مسلمان کی ایک خواہش ہے اور یہ خواہش ہونے چاہیے رکھنی چاہیے کہ اکی متلاشی بن جائیے ابھی دیکھتے پھیریے کہ کوئی ناکا ایسا ہاتھ آ جائے کہ لیں یہ لفظ آم بولیا نیک نیک عمل لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی او ہی نیکی بنتی ہے کہ حکم اللہ کا ہوئے اور وہ دیتے عمل طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم اللہ کا کیونکہ اللہ کو سوا کسی حق ہی نہیں پہنچتا کہ کوئی حکم دلہ کائنات نے بھی اس دنیا اندر آ کے کدی یہ نہیں کیا کہ میں تو انو اے حکم دینا بلکہ ہمیشہ یہ کیا کہ اللہ نے اے حکم دیتا ہے اللہ نے اے حکم ہے انبیاء اللہ حکم سنا دے رہے اور, دے رہے اور اللہ نے انبیاء دی بڑا واضح فرمایا یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ اسی بشر نو، بندے نو اپنی حکم دے کے پھر وہ جا کے لوگوں کو کہے کہ ہوں خدا کی ضرورت نہیں رہی آؤ تو میرے غلام بن جاؤ میرے بندے بن جاؤ ولا کنکو ربانیین جنہوں بندیاں ابھی اپنی طرف حکمت اور دانائی دے کے بھیجا کتابیں دے کے نبوت اور رسالت دے کے انہوں نے جا کے ہمیشہ لوگوں کہ آؤ رب والے بن جاؤ ان اللہ ربی اللہ میرا بھی رب ہے کہ تا بھی رب ہے آؤ سارے مل کے وہ بندے بن جان یہ پیغام ہے. ہے. علیہ دکھایا وہ امل بند ہے کہ حکم اللہ کا ہو گئے اور عمل کرنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا موسم کے مطابق مسلمان نیکی تگو تو کرتا ہے نیکی کا شوق رکھتا ہے نیکی واسطے کچھ کوشش اور محنت کرتا ہے اور اللہ نے سال اندر جڑے موسم بنائے نے یہ صرف سردی گرمی یا مختلف پل اور سبزیاں نہیں بنائے بلکہ نیکیاں دے بھی نیکی نیسم بنائے چنانچہ ایک ایسی نیکی جی زندگی اندر ایک دفعہ کر لے جائے اس کا وقت سال اندر چند اندر محسوس کر لیتا ہے سال کے باقی اندر نیکی وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی کر ہی نہیں سکتا کوئی شخص اور وہ او تو مراد ہے حج چند الجرو مارو ماں اللہ نے وہ دن مقرر کر دیتے ہیں دس دے نیکی کیتی جا سکتی ہے یہ تو علاوہ کسی بھی اور دن اندر یہ نیکی نہیں ہو اسی طرح بارہ مہینوں اندر ایک مہینہ سارے واسطے رکھ دیتا ہے رمضان کا انشاءاللہ وہ بھی جلد آ رہا ہے یا جنوری نو پہلا روزہ ہوئے اللہ کر لیے کہ اللہ رمضان اندر اللہ کی عبادت اپنی ہمت تو بڑھ کے کرن دی کوشش کرا گے تو سواب ہوں ملنا شروع ہو جائے نیت المؤمن خیریت من یہ مومن کی نیت یہ عمل لا لو بھی بڑھ جائیں اس طرح ہر نیکی کا کوئی نہ کوئی موسم کوئی نہ کوئی وقت ہے رمضان تو پہلے ایک نیکی کی طرف عام رجحان ہو جاتا ہے ساری دنیا کے اور وہ او نیکی ہے عمرہ تو تی دیکھ رہے ہو کہ لوگ دراطر پاسپورٹ بنوا رہے ہیں ویزے واسطے پاسپورٹ جمع کروا رہے ہیں کٹا خرید رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں سیٹوں واسطے کوشش شروع ہے پچیس ہزار روپئے قریب خرچ کر رہا ہے ہر شخص کہ میں ویزا مل جائے ساری محنت اور کوشش سے کاوش کرنے کے باوجود اگر عمرے کا ثواب نہ مل سکے اللہ کے ہاں تو بڑی بدمشی بھی ہوتی ہو سکے کہ پیسے بھی خرچ کرے محنت اور کوشش بھی کرے سفر بھی اختیار کرے کاروبار اپنا چڈ کے جائے عزیز و اکارت نو چڑ کے جائے اپنا آرام چائے کردیا سہولتوں چڑھ کے جائے تو کچھ حاصل بھی نہ ہو بدمسیبی اور بدکسمتی ہے آؤ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے واسطے سانو کی تاقید فرمائی ہے اور کی تعلیم دیتی ہے کہ عمرت کس طرح کرنا چاہیے سب تو پہلی اور بڑی بات تو یہ ہے کہ عمرہ نیت رکھنے والے مسلمان حلال مال مل سے کم کرنا چاہیے او بے اگر مال اندر ذرہ برابر بھی حرام ملیا ہوا ہوا تو وہ سارے حلال مال بھی تباہ کر دے گا نیکی برباد کر دے گا یہ مثال اس حدیث تو مل دی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر تو لے کے پیرہ تک اگر کسی شخص کے پورے لباس اندر ایک داگا بھی حرام مال کا ملیا ہو تو اللہ ہوا کوئی عبادت قبول ہی نہیں کر. ایک تاگا حرام مال عمر واسطے جہاں پیسے اتنی مختلف کر رہے ہیں جہے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں سب تو پہلے نمبر سے دیکھنا چاہیے کہ کوئی حرام کی آمیر نہیں حرام مال تو اندر نہیں ملے ہوا اور حرام مال صرف ہوں کہ جڑا ایسے طریقے کمایا گیا ہوا طریقہ صحیح اور جائز نہیں بلکہ گزشتہ تک سادہ ایک موضوع چل زکات اگر کسی مال چکات ادا نہیں کی زکات وہ لاگو ہو چکی تھی اور زکات ادا نہیں کیتی گئی تو وہ مال بھی حرام مال ہے وہ بھی کوئی نہیں کہ اللہ کو بولنے قرآن مزید اندر اللہ نے اپنے امبیا پہلے اور پھر عام مسلمانوں یہ حکم دیتا درمایا یہاں آئیو ہر رسول کلو صالحا اے میرے امدیاء, اے میرے رسولو علیہ مسلم حلال کھانا پہ پھر نیک عمل کرنا پہلے حلال ہو رہی حلال مال اگر اس مال تکات نہیں جتی گئی زکات بندی تھی ایک سال گزر گیا کہ اس مال سارے کو زکاط ادا نہیں کیتی گئی تھی وہ سارا مال حرام ہو جس بول کے کمایا گیا ہونے دھوکھا دے کے کمایا گیا ہوئے یہ مختلف شکل ہیں مال سے آرام ہونگ سب تو پہلے میرا اس پر سے جانی چاہیے کہ یہ اندر حرام بھی آدمی رشتے نے پھر جان تو پہلے اللہ کے کار اندر جانا ہے یہی نیت ہے نا کہ میں اللہ کے کار جانا ہے اللہ کو اپنے گنا معافی لین جانا ہے. اللہ ادو تک بندے نو نہیں کرتے جد تک ایک بندے کا او درست اور صحیح نہ اللہ کے اصول اور قانون بڑے واضح ملا یار یور ملا یسکر اللہ یسکور اللہ مختلف احادیث ہیں محمد اللہ علیہ جا بندہ بندیاں نہیں کرتا وہاں تے مہربانی اور شفقت کا حق نہیں بھی شفقت ادا نہیں کرنے توفیق ہی نہیں ملتی جا بندے نے حق ادا نہیں کرتا اللہ دے حق ادا کرنے کی ہمت ہی نہیں کی اللہ کو معافی لہن جانا ہے کہ اللہ نے معاف کراخوسو ادا تو, تو معاف کر دیا کرو کسی کو غلطی ہو جائے کرایا کرو الا تو ہبو نہ لکم کیا تی پسند نہیں کرتے کہ تی معاف کر دے, کہ کر دے اللہ معاف کراخو وس پر معاف کرے گا کرا کروزر تو کرو جان تو پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میری کسے نل ناراضگی تے نہیں, کوئی غصہ تے نہیں, بول چال سے بند نہیں کسی میرے حالات سے قصیدہ نہیں اگر وہ دنیاوی کسی بات تو ہمیں, بول چال بند ہے دنیاوی معاملے تو کسی نال ناراضگی ہے کسے دنیاوی معاملے تو ان دن تو زیادہ ناراضگی رکھنے کی اجازت ہی نہیں دیکھی اللہ شریف نبی کریم صلی اللہ کسی <تصفيق> <ليالن> مسلمان واسطے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی نال تین دن تو زیادہ ناراضگی رکھے دن دن تو زیادہ گسا رکھے دنیا معاملے ہو کے کیتا کی بنا کے نکل گیا, دوسرا نکل گیا ایک احسیت جدوں تک جاری گی اللہ دو تھی اپنی رحمت نہیں کرنا دو اللہ ناراض ہو جائے وخی روح مل گلاب فرمایا دو بندے ناراض ہوا نا بے شک جی ہو سچا تو ایک جاگا ناراضگی ایک ظالم گا, گا ایک مظلوم گا, گا فرمایا جھوٹا ہون کے باوجود ہو اگر اے ناراضگی نو ختم کرنے ہاتھ پہلے بڑھا دینا نا السلام علیکم اللہ کی نگاہ سچے بہتر ہو جائے واسطے ہتھ ہاتھ بڑھا دیتا ہے پھر جہاں معاملہ ہے بیٹھ کے طے کر لیا جائے تین دن تو زیادہ اگر ناراضگی رہ جائے کہ اللہ معاف نہیں کر دی. زیادہ تو زیادہ تین دن لا یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ نے فرمایا وایا دن تو زیادہ ناراضگی نہیں رہنی چاہیے وجہ کیے اللہ نے ہر ہفتے اندر دو دن ایسے مقرر فرما دیتے ہیں جب سامنے پیش ہونے ویسے سے بذات وہ سارے دل اندر پیدا ہونے والے حالات اور خیالات تو واقف ہے جانتا ہے سب کچھ لیکن ایک نظام ایک طریقے کار انہیں رکھے ہے کہ ہفتے کے دو دن ایسے مقرر ہیں جدید بندیاں نے عمل اللہ کے سامنے پیش وہ اپنے بندیاں لفسان بھلانا انہوں کے گنا معاف کردہ چلا جانا ہے لیکن چار ایسے شخص نے جنہوں نے اللہ معاف تو انکار کر دینا ہے کہ میں یہاں معاف نہیں کرنا جدوں تک کہ اپنے حالات درست نہیں کرنا انہ اندر وہ شخص بھی شامل ہے جیڑا اپنے کسی پائی نال دنیاوی معاملات اندر ناراض ہے دنیا تو ناراض ہے جی وہ ناراضگی دین واسطے ہے اللہ واسطے ہے, ہے اور یہ ناراضگی کام رہنی چاہیے قرآن اندر فرمایا <تصفيق> amanu, <تصفيق> اے ایمان والے ہو جلے میرے دشمن ہوں میرے دین کے دشمن ہوں میرے پیغمبر کے دشمن ہوں میرے بندے نے دشمن ہوں اپنا دوست نہ بنایا جائے یعنی نا نا دشمنی رکھا جائے وہ دشمنی دو مسلمان بندے آپس اندر ناراض نے دنیاوی معاملے تو انہوں نے عمل جس ویل پیش ہون دینے اللہ انکار کر دیں کہ جدو تک یہ سنا نہیں کر لیں گے ادو تک میں آپ کرنے واسطے تیار نقصان پہنچ کنا سارا ہو رہا ہوں نہ کوئی عمل قبول ہو رہا ہے نہ اللہ مافی کر جان تو پہلے یہ نظر بھی دوہرانی چاہیے کہ کسی نال ناراضی کسی نال غصہ کسی نال ہے تعلق یہ سارے معاملے اپنے جس حد تک ممکن ہو سکے درست کر کے پھر اس سفر کی تیاری کرنی چاہیے اگر معاملات درست کیتے بغیر تعلقات کشیدہ نے اس کشیدگی کو ختم کیا لگا چلا گیا کہ اللہ نے کی قبول ہی نہیں کرنی اللہ کے رستے اندر یہ سفر کیتا جا رہا ہے پیسے خرچ کیتے جا رہے ہیں یہ قدر و قیمت ہی حالات مال ہوگئے اپنے معاملات درست کر کے کسے نل کیتی کسی نالتی کی وہ معافی منگ کے کسے کا کچھ دینا لینا ہے طے کر کے تے پھر سے سفر اختیار کیتا جائے پھر دو فائدے پہنچ دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں حج نل عمرے نل دوسلم پہنچتے ہیں ایک فائدہ دنیا اندر دوسرا فائدہ آخرت دنیا کا فائدہ فرمایا کہ اللہ اپنے رستے اندر خرچ کیتے ہوئے مال نو اپنے ذمے رکھدہ نہیں مسلمان کا رزق اتنا پراخ کر دینا کہ وہ بھی واقع کر دینا کہ ہو بھی دین دے اللہ نے بھی جواب قرآن اندر دے دیتا فرمایا ہیں جتوں کدی تو سوچیا بھی نہیں تیرے کمر اندر بھی نہیں آیا دنیا اندر فائدہ پہنچتا ہے رسک پلاس ہو جائے اسی کر ہے اللہ کسی شریف آدمی نل کوئی نیکی اور احسان کیتا جائے خواہش ہر وقت یہ کہ میں اس احسان دا بدلہ دے نیکی دا بدلہ اتار دے میرے پلا نے اچھا سلوک کیتا ہے میں بھی وہ اچھا سلوک کراطر کوئی نیک کام کیا گیا ہو پیسہ خرچ کیا گیا ہوا اپنے دمے رکھے گا وہ اتارے گا بدلا وہ بےست ادارے گا دنیا اندر فائدہ مال مالی واپری رزی رزق اللہ کون دینا اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ جس ویسے اپنے رب کو رب یہ اتراضی اور خوش ہو جائے گا گناہ محاف کر دیتے اذا استقبال بال اللہ کرے گا یہ ملاقات اللہ بڑی محبت اور بڑے پیار نہ کرے گا واسطے، مال حلال، جان تو پہلے اپنے گاراضیا گلے شکبے دور کر لے جان اور پھر اللہ کی رضا واسطے پھر اللہ نوش واسطے، یہ سفر اختیار کرنے کی نیت رکھی ہوگی کہ اللہ نمائش واسطے نہیں لوگ اندر مشہوری واسطے نہیں دکھلاوے اور ریاکاری واسطے نہیں یہ سفر صرف اور صرف تیری رضا اور تیری خوشی واسطے اختیار کیتا جا رہا ہے کیونکہ تُو ایک گھر اپنا بنوا دیتا ہے اور اس گھر اندر آؤ کی دعوت خلیل اللہ کو دلوا دیتی ہوئی ہے اللہ کا گھر جس ویل مکمل ہوا وہی تعمیر مکمل ہو گئی حکم دن سا سے بلحجر لوگوں اللہ کا گھر بن چکا ہے مناسب ادا کرنے عبادت کرنے دنیا تو چلے آؤ آ جاؤ کی اللہ میری آواز کتوں تک پہنچے گی آبادی پہ کوئی قریب ہے نہیں چند افراد ایسے موجود نے تیرے گھر کے ارد گرد مکہ دی بنیاد پہ گئی تھی قبیلہ لہ جرم اسے آواز ہو چکا تھی لیکن چند افراد اور اعلان یہ ملتا ہے دل حد اے ابراہیم لوگ اعلان کر وہ ملے. تو مل کیتی یا اللہ لوگ کتنے جہری آواز سنگ گئے وہ تو دور دور رہے نے آواز کتوں تک پہنچے گی فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کم ہے آواز پہنچا دینا ساڑی ذمہ داری اعلان کیتا ابراہیم علیہ السلام نے حدیث اندر آدھا ہے کہ دنیا کے کونے کونے اندر گوشے گوشے اندر جتنے بھی کوئی شخص موجود تھی ہو ویل اللہ نے یہ آواز کونے تک پہنچا دی حتیہ کہ آلمی ارواح اندر اے آواز پہنچا دیتی گئی روحان کے جہان اندر اے آواز پہنچ گئی کہ اللہ کا گھر بن چکا ہے اور اتنے اون دی دعوت دیتی جا رہی ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کی دی تیارت کرو اللہ کے گھر اندر آ کے اللہ دی عبادت کرو اپنے روح جڑے ہیں انہوں کو مسرت بنا لو اپنے گنا وہ ایک بندوبست اور انتظام کر لو آؤ اللہ کے گھر روحاں تک بھی آواز پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ ہی فرما دیتے ہیں کہ جنہ روح نے بہت سویل ایک, توجہ دیتی کہ ایک اعلان ہو رہا ہے اور نے خوشی لبائک لبائک لبائک شروع کر دفاع کسی نے ایک دفاع, نے دو دفعہ کسی نے تین دفعہ جن دفعہ کسی روح نے لباس پکار دیتی ہے اللہ زندگی اندر اینی دفعہ پہنچنے توفیق دے لیکن بس روح ایسا کہ نے اس سن کے توجو نہیں کہ کی کیا جا رہا ہے کی کو اعلان ہو رہا ہے, ہے توجہ ہی نہیں دیتی. باوجود مال و دولت ہوسے لوگ کدی بیت اللہ اندر جانا نزیب نہیں ہوا جنہوں نے توجہ نہیں دیتی جنہوں نے اس اعلان سے لگتا اللہ کرے کہ سارے روح نے لگتا ایک دفعہ کئی دفعہ کیا ہو آیا ہوئے اللہ میں آیا اللہ میں کیا جا بار بار, جا لبائی لبائی لبائی ان الحمد بار, بار حاضری لگوا جا کے اللہ میں کہ اللہ تو توفیق دیتی ہے کہ میں استعار کر دو انلیاں چادر مرد واسطے اور خواتین اپنے بال اچھی طرح کسی رومال رومال ہوئے سے بہتر ہے اچھی طرح بن لیں وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں لیکن مرد نکم ہے کہ دو چادر بطور احرام حیران چو احرام مختلف مقامات مقرر فرما دیتے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے چارے پاسے جس ملک تو بھی کوئی جا رہا ہوگی وہ اس مقام تو گزرن تو پہلے احرام پہن چکا ہونا چاہیے اج تو چند سال پیش جدوں لوگ بحری جہاز سے یہ سفر کرتے سن ادو تے احرام اتنے بنیا جاتا سر ادم دے قریب ایک پہاڑی ہے یلم لم, لم سا ملک تو جان والے ہندوستان تو جان والے یمن تو جان والے ان لوگوں واسطے میکات یلم لم مقرر فرمائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ممالک واسطے باقی اطراف اندر میکات مقرر ہے لیکن وہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہوں اکثر لوگ بلکہ سب لوگ اے سفر ہوائی جہاز سے کرتے ہیں حکم یہ ہے کہ میکات کو گزرن تو, تو پہلے احرام بند لینا چاہیے لہذا جس ایئرپورٹ تو کوئی دوست جہاز سے بیٹھ گیا ہو کہ وہ احرام پہن کے پھر جہاز, کیونکہ جہاز نے ایک لمحے اندر اس گزر جان ہے پتا نہیں چلنا اعلان ہونے کے باوجود اس وقت سے اندر اس وقت اندر احرام نہیں پہنے پہنیا جا سکتا لہٰذا احتیاط یہ ہے کہ احرام پہن کے پھر جہاز سے سوال جس ایئرپورٹ تو بھی کوئی جا رہا ہے پشاور تو جا رہا ہے کراچی تو لاہور تو اسلام آباد تو جس ہو بھی کوئی جا رہا ہے پڑھتا بار بار چلا, چلا جائے اپنی حاضری لگوانا چلا جائے مکہ مکرمہ پہنچ کے جس پہلے بیت اللہ سے پہلی نظر پہ جائے یہ تلبیہ تلبیا ختم ہو جانا ہے لبئی اللہ لبئی حاضری جہی لگوانہ گیا ہے یہ الفاظ اتنے ختم ہو گئے ہیں. بیت اللہ سے پہلی نظر جس ہے او وہ واسطے ایک دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ نے ایک تو یہ شوق دلایا فرمایا بہت اللہ دیکھنے جہی دعا کر لگے اللہ وہ رد نہیں کرے گا قبول فرما لے اللہ سے گھر کی پہلی برکت یہ ہے کہ جہی دعا کرو گے اللہ قبول فرما لے گا میں مشورہ دینا ہوں نا کہ جدو بیت اللہ نظر پوے یہ دعا کریا کرو کہ اللہ میں جو کچھ تیرے کو مگا وہ دیں ایک دعا اندر سب کچھ ہی آ جاتا ہے وہ جو کچھ منگا وہ دیں اور ایک دعا جی خاص طور سے پڑھنی چاہیے بیت اللہ دیکھ کے وہ سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نگاہ پے اللہ, اللہ اپنے اس گھر کی عزت نو دے یہ ساری دنیا چو ساری کائنات چو عزت والا گھر بیت اللہ کہ عزت کسی ہوگا نو نہیں روح زمین چ بہترین ٹکڑا ہے اللہ نے جڑا منتخب فرمایا اور چلے بیت اللہ والی جگہ ساری روئے زمین جو بہترین جگہ ہے اللہ کی نگار مسلمان حکم ہے کہ دعا کرے اللہ مسجد ہاغل بائی تشریف اللہ اس گھر کی عزت نا بڑھا دے دن اللہ عظمت یہ عزمت ہوبالہ کر دے اللہ یہ عزت نڑا دے یہ عزمت ہو دے اور یاد رکھنا چاہیے کہ بیت اللہ کی عزت عظمت حرمت مقام اللہ غرمت ہاں سب کو بلند ہے زمین پوری ہوئے زمین کے ٹکڑے چ لیکن کدی بندہ مسلمان بن جائے اللہ کا پرما بردار بن جائے ایک حدیث اس مقام کے یاد آ گئی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ کر کے فرما رہے اللہ اللہ اے اے اے تیری عزت تیری عظمت تیری شرافت اللہ نے ساری ہوئے زمین پہ زیادہ رکھی اور بنائی وی نفت محمد اے بیت اللہ سن لو گار میں اس اللہ کی قسم کھا کے تیرے سامنے یہ بیان کرانا بھی پیارا مسلمان کی عزت بحث اللہ کی ہاں دی عزت. عزت کس مسلمان کے دی دل اندر نہیں جس دل اندر نہیں وہ دل مسلمان ہی نہیں جی نیت میں زیادہ سے بیت اللہ بھی کروں وہ مسلمان ہی نے. تو بھی زیادہ اللہ نو معزز ہے دل اندر کی نگاہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں اللہ میرے اس اللہ کی قسم ہے جیسے اندر محمد دی جان ہے صلی اللہ, علیہ وسلم اے بیت اللہ ایک مسلمان کی عزت تیرے نو بھی زیادہ ہے اللہ دی. بیت اللہ مزت سمجھتے ہوئیے وہاں تے ہو اسی احترام کرتے ہوئیے مسلمان نو حقیر سمجھ سمجھتے ہوئیے پھر سا ایمان کتنے ہے کہڑا ایمان ہے تسلی نا اللہ دی بیت اللہ نو کے اللہ نزد آگل بیت اللہ اپنے اس گھر کی عزت بڑھا دے دی زیادہ ہو دے اللہ دی عظمت زیادہ ہوا کر دے دعا دعدی تلبیہ ختم کسے دروازے چو داخل ہونے لگے ہو اگر ممکن ہو سکے باب الفتح تو باب ال فتح محمد جمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے دن داخل ہوئے اگر ہو سکے تو اس دروازے چو اے خیال دل اندر دے ہوئے کہ اس دروازے چو حضور پہلی دفعہ داخل ہوئے سن اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے یہ کر مسلمانوں کے قبضے اندر دلے مسرکی نے مکھا کے کپڑے اندر بت بنا کے سجائے ہوئے بہت اللہ اندر داخل ہو کے آپ گراندے چلے جا رہے ہیں اور فرماندے چلے جا رہے ہیں جا الحق کو زہو کا حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل ہے ہی مٹن والی چیز حق آ جانا ہے کہ باطل مٹ جانا جو اگر ممکن ہو سکے دے داخل ویا جائے اللہ موجود لیکن ہوں دن ب دن دن ب دن اللہ کی رحمت ایسی ہو رہی ہے کہ توسیع کر دی گئی ہے اور قیامت جاری ہی رہنا ان شاء اللہ توسی ہوں رہ <تصفح> نبوی دی توسی ہن ہی ہو چکی ہے کہ, کہ جن مدینہ شہر سی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اور دور اندر وہ پورا شہر ہن اس ویلے مسجد نبوی ہے پورا شہر جدہ مدینہ اس بہرحال. اگر ممکن جتنا آسانی مل داخل ہو سکو داخل ہوگیا اللہ میں تیرے گھر پہنچ گیا ہوں اپنی رحمت کے سارے دروازے میرے لیے کھول دے ہر مسجد اندر داخل ہونے دعا ہے بیت اللہ بھی اللہ سے اوز کرنو بھی مسجد کی حیثیت بلکہ سب تو بڑی مسجد, ساری مساجد دی ماں او مسجد الحرام ہے او دی اندر دی عدد اے ہے کہ جس ویل داخل ہو دایا قدم پہلے اندر جائے اور اللہ کا اے دعا پڑھتے ہوئے ہوں دیکھو میں عرض کر چکا کہ نیکی عمل بنے گا جیڑا محمد پڑھ کے ایک حدیث یہ ہے کہ جدو کسی مسجد اندر داخل ہو جد تک دو نفل نہ پڑھ لو لیکن بیت اللہ کا ادب اور استرام اپنا سواب شروع کر نفل نہیں پڑھنے کوئی شخص اگر داخل ہو کے نفل پڑھنے شروع کر دے گا کہ وہ کی جائے گا سنت دا سنت, دا تارک. سنت دی خلاف ورزی کرنے والا نفل نہیں پڑے محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے بیت اللہ اندر داخل احرام کے سب سے بیت اللہ کے قریب پہنچ جائے بندہ اس کونے اندر چلا جائے جس کونے اندر حضر اثرت نزب ہے وہ حضرت اثرت جس کونے اندر لگا ہے تمیز پیدا کرنے نشان لگا گیا ہے باقی سارا پتھر سفید ہے لیکن لگا دی گئی ہے شروع کرنا اور میرا تباخ ختم اس لائن پہ پہنچ جائے پہنچ گیا ہے رخ ہجرے اسود دی طرف کر کے کھڑا ہو جائے اگر موقع مل جائے تو بوسہ لے لو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہاتھ نل چھو لو اگر یہ بھی ممکن نہیں تو دوروں سجا ہس اس بلند کر کے اشارہ کر کرتا بسم اللہ اللہ اکبر اگر ہاتھ چھو گیا ہے تو نو ہاتھ نوسا دے لے جی صرف اشارہ کیتا ہے تو پھر ہاتھ نو بوسا دیں بھی بوسا دن کی ضرورت نہیں یہ او باتیں ہیں جنہیں احتیاط ابھی نہیں کرتے یا تو معلوم نہیں یا اکیسی پرواہ نہیں کرتے بعض لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کے اس کر رہے ہوں اور پھر اپنے ہاتھوں بوستے چڑھ رہے ہوں اگر ہاتھ چھو جائے ہزرے اکثر نہیں بولتا دینا ہے بسم اللہ اللہ ایک ہاتھ نئے ہاتھ نل اشارہ کلمہ کہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر سے اپنا جواب شروع کر دیں اجن سے قطرت نل اگے پیچھے بھی کتاب ملتی جناف دسیا الگ الگ لمبی لمبی بھی بھی چکر چکر چکر ہے اور پیارے کا دن حاصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی آسان کی دعا دکھا فرمایا جسے تلاش شروع کرو کہ پڑھنے لگ پو اکبر ولا حول ولا حوت اللہ باللہ. سارے چکر کی یہ دعا ہے اگر کسی نو بھی نہیں کہ تو گروسلی بھی پڑھنا شروع کر د ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا یہ بار بار بھی نہیں جو کچھ کلمہ کلام آئے وہی پڑھتا چلا وہ دعا پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا ان لمبیا لمبیاں کہ یاد کرنی بڑیاں مشکل سے پھر جان والے سارے بزرگ وہ کرتے ہیں کتاب کھلی ہوئی تے دعا کر رہے ہیں ہوں دعا پڑھ رہے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیونکہ رس ہوں استحام ہوں ہجوم ہوں ایسا بچتا ہے کہ کتاب کتے پی ہوں بابا جی کی احنت کتنے پی ہوں آپ کتنے ہوتا ہے یہ ساری باتاں اللہ دے علم اندر سن انہیں اپنے حبیب دے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسانی سن پہنچا دیتے اللہ جاندا سیش ہونا ایک وقت وسلم نے فتح مکہ دے دن اونٹنی تو سوار ہو کے سواف کیا رس اللہ کا اونٹنی تو سوار ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اج اللہ کے لکھوں بندے اس گھر کا کر رہے ہو ای دیا دیا چاہیے ایک بات ہور یاد رکھنی ہے کہ پہلا طباق جن کے قدوم کیا جانا ہے اس اندر کے اتھے جڑا تواف کرنا پہلا احرام بنیا ہونا سجدہ سجا جہ ننگا کرنا ہے اسے پہنچ کے پہلے صفا پندر پہ ہو سکے دوست اتوں ہی کندھا ننگا کر لیں جب ارام بنتے ہیں پہنتے ہیں کندھا ایسوں ہی نگا کر لیں گے سمجھاؤ پھر بات من تیار نہیں ہوتی آدمی جی تھی اپنا کام کرو جی اُسی اپنا کر لیں نہیں کہنا بنتے نہیں سمجھتے کندھا ننگا کر تاریخ ہے یہ سبب اور یہ ایک وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے دن جس مکہ پہنچ کے بیت اللہ کا سواف کر پناہ نہیں مل رہی ڈر رہے نے تو چھک دے پھر رہے ایک وقت وہ اسی کہ آپ خود اتو ہوئے نکلے سن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے نکلے پکے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے میں جانے نہیں جانا نہیں چاہتا لیکن مجبور ہو کے جا اے میرے ساتھی اج اللہ نے سان سے اپنا دے دیتا ہے سواف کر لگیا پرمایا ذرا اپنا سجا کندا ننگا کر کے سے اللہ دے تواف کے گھر کا سواخری والی طرح ترک کرو اللہ بڑے بار الفاظ دے حدیث چودھری بن کے سواف کرو تھوڑی جی چال بھی تو بدل جائے چال تھوڑی جی تیز ہو جائے کندا ننگا ہو جائے کوئی چودھری آدمی جس چادر کندے سے سکتا ہے ایک کندے دے تھلیوں سے دوسرے اس طرح یہی شکل ہوں پرمایا چودھری بن کے اپنے رب کے گھر کا سواف کرو میں چکر کرایا چال بھی رب ایک تاریخ ہے باقاعدہ ہے کہ کندا کیوں ننگا کیا جائے ابھی اسی عمل نو دہرا رہے ہیں کہ اپنے رب در پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہی عمل کرنا سارے شروع ہوگا کندا معمولی باتوں لیکن سنت کی خلاف ورزی جان بوجھ کے سارے امل برباد کر دیں گے ساری نیتی تباہ کر کے رکھ دیں گے جس پہاپ ہیں رکنے یمانی تہچو اس کو پہنچو جڑا یمن کی طرف ہے نام ہے رکنے یمانی جس پہ پہنچو اگر چھو سکو تو چھو لو جی چھو نہیں سکے آدھی ہوئے پڑھے رب دیا بنار یہ پڑھتا پڑھتا حجرے سامنے اس لائن پہنچ جائے اور جسے چھ ہو جان پہ کوشش ہوں یہ کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ بیت اللہ تو ذرا ہٹتا چلا جائے رش ہوجوم ہوئے تو تھوڑا تھوڑا دور ہندا چلا جائے وہ فائدہ اے پہنچے گا ستواں چکر چکراس جی ہے, چکر ہے. یعنی ہے کہ تھوڑا تھوڑا دور ہوں چلا جائے تاکہ ستوا چکر پورا ہو ستواں چکر جس و جائے ابو اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا ورنہ ہوا کہ چکر ست ہو گا اور او اضافہ ہو جائے گا سنت کے خلاف ہو جائے گا کرنے والے جو ذرا نکل کے ہٹ کے کہ اس پاسے آ کے جس پاسے مقام ابراہیم ہے بیت اللہ کا دروازہ ہے بڑیاں سعادتاں اور بڑی برکت اسی پاس ہیں کہ مقام ابراہیم حجرِ بھی ادھر حضر اسرد بھی اسی کون نے بہت اللہ کا دروازہ بھی ہی پاس اور اللہ کی جی شان یہ ہے کہ سارا جہاں قبلہ ہے نا جت ابھی جدھر کر کے نماز پڑھنے یہ رخ ہو رہی ہے بالکل اسی پاس ادھر آ کے ہن دو نفل پڑھنے دو نفل مقام ابراہیم والے پاس آ کے یعنی مقام ابراہیم اور بیت اللہ سامنے ہو گئے کہ او دے ایت رخ آکے کھڑے ہو کے دو نفل پڑھنے پڑنے سواب سب پورا ان دو نفلا اندر اگر ممکن ہو سکے فرمایا پہلی رقت اندر سورہ کل یا کے رون پڑھو اور دوسری اندر سورا اخلاق پل ہو, واللہ ہو احد پڑھو اگر کسے نے یاد نہیں تو جتوں قرآن یاد ہے جو سورت آ وہی پل ہر جگہ پہ آسانی ہے پابندی نہیں لگائی اگر یاد نہیں تو یہ دونوں سہولت پڑھو اگر اے یاد نہیں تو جہاں سہولت یاد نہیں دو نفل پڑھ کے دعوا کر دعا کرو اگر ضرورت محسوس کر ہو دعا ختم کرنے زم زم کا پانی پیو اور پانی پینے ہی چاہیے وہ موجدہ ہے, او ہے اور او دے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھا نے بڑی رکھیاں رکھی شفا رکھی زم زم کا پانی پیو طواف ایک مکمل ہویا اس بعد سفا مروادی سہی کرنی ہے انشاءاللہ بشر اللہ زندگی وسیع کسی ہو سخت اندر صحیح سنت مطابق کس طرح کرنی ہے کی پڑھدے ہوئے جانا ہے صحیح کردے ہو پڑھنا ہے ان شاء پھر عرض دی جائے گی اللہ سب نوفی کتا فرما دے کہ قیامت مرتب ہو جائے کیا نفلی روزے متوازت رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زیادہ تو زیادہ نفلی روزے حضرت داود علیہ السلام دے روزیاں دے مطابق رکھے جا سکتے ہیں وہ روزہ ایک دن رکھ رکھتے سن ایک دن نہیں رکھ رکھتے سن یعنی ایک دن ڈاری ایک دن روزہ ایک دن نہیں رکھا ایک دن روزہ اے زیادہ تو زیادہ مقدار اور تعداد ہے نقلی روزے نقلی روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت نکتے لیکن تا متا بنن واسطے یعنی ہمیشہ ہی روزے دا عجر اور طواب کا ازرا ثواب حاصل کرن واسطے ایک بڑا آسان نسخہ تجویز فرما دیتا کہ اگر کوئی شخص ہر کمری مہینے کی بارہ تیرہ چودہ یا تیرہ چودہ پندرہ تاریخ روزے رکھ لوے ہر کمری مہینے دیا یہ تاریخ اندر تین روزے ہر مہینے کوئی رکھ لوے تو اللہ داں وہ سارا سال ہی روزے رکھنے والا شمار ہو جاتا ہے تن روزے ہر مہینے اللہ مسلمان کی از کم دس گنا ضرور بڑھا دینا تو تین روزے رکھ کے اللہ انہوں نے تی بنا دے سارے مہینے روزے شمار ہو جتبر روزے زیادہ رکھنے ایسا نہ ہو فرضی روزے نہ رکھ سکے کوئی شخص وقت سے احتیاط ہے. زیادہ کیسے ایک ہے. کر کے جرابا سہ لیا جانے جرابا کے مسا جا سکتا ہے یا نہیں جرابا کا مسئلہ موضوع کا مسئلہ یہ ہے بلزو کر کے پہن ہے سفر اندر نہیں گیا مسا کر سکتا ہے اجازت دیتی ہے رخصت دی مسافر آدمی جرابا اور موضوع سے پندرہ نمازوں تک یعنی تین دن تک مسا کر اللہ کا اعلان ہے نا کہ میں تو آسانی دا ارادہ رکھنا تھوڑے تنگی اور تکلیف اندر نہیں پڑھنا چاہتا یہ آسانی والا او دا ثبوت کہ سبوت کے کرو تک مسا کر سکتے ہو مسافر ہودر نماز تک مسا کر کے پیر سونے دی ضرورت نہیں موضے اتارن دی ضرورت نہیں پندرہ نماز تک تین دن تک کر دے ہی کرتے اجازت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ وضو فرما رہے سنبی وزو کروا رہے رہن دے البست میں حضور کر کے پایا بھی رہن دے اور آپ نے اپنا ہاتھ کر کے تے موزے دے اتلے پاس اسلم یہ امر امت بھی کر سکتی ہے اللہ نے رخصت دی یہ مسئلہ بھی پوچھا گیا ہے کہ امام یا خطیب پہلے خطبے کے بعد تھوڑا جا وقفہ کرتا ہے پھر دوسرا خطبہ اس کے پڑھتا ہے اس وقفے دوران مختبی کی کر سکتا ہے کی کرنا چاہید ہے ایک حدیث اندر آدھے کہ جمعہ والے دن دعا کی قبولیت کی اللہ نے ایک کڑی رکھی ہوئی ہے اور اس حدیث کے مطابق یہ یہاں جہا وقفہ ہے وہ قڑی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے رات کی نماز پڑھنی ہو آدمی سنج آئے یا بیٹھا رہے بہتر تو یہی ہے کہ نماز فجر تو بعد پرانی مجید کی تلاوت کیتی جائے ذکر کار اندر مصروف رہے سورج نکل آئے پڑھ کے اس رات کی نماز بھی اللہ ایسا نہیں کر سکتا وجہ یا عادت نہیں بنانی چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالی تو ایک کال ہے وہ فرما نے کہ یہ وقت وہ وقت فجر تو لے کے سورج دے نکلن تک جد اللہ رزق تقسیم کر دیں بہت ہی بہتر لیکن پابندی نہیں اگر کوئی کم کرنا چاہتا ہے تو کم کرے سونا چاہتا ہے رات ساری سفر کیتا ہے خدا نقاصہ کسی تکلیف اندر بھی نیند آ رہی ہے کہ سو جائے مرا نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ قدر تو بعد ذکر ادار کرے اور اسی وجوہ نماز پڑھی جائے اور زیادہ ہی۔ دوست کر کے ٹوٹیاں دے سامنے ہی چلے حالانکہ سامنے سین اندر جگہ موجود ہوں گزارش کرنے کہ وہ ادھر پہلے کے سہن پر جائے تے پھر ٹوٹیاں دے سامنے جہاں جگہ او کی جائے ادھر بیٹھ کے جانا درست اور مناسب ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اساں تین چار جنیا تو بار گی